بسم اللہ, اللہ, اللہ خیر عام یا رب العالمین ایک جملہ پہلا پینڈنگ ہے لیکن ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے اور بول دیا اس میں استفام کم کو استعمال کرتے ہوئے ان شاء اللہ ان دونوں جملوں کو ہم گریمیٹیکلی کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ جملہ فیلیا کو سوالیہ بنانے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں طریقہ وہی ہے جو جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کا تھا اس میں بھی یہی ہم نے پڑھا تھا کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نامی دیا جا سکتا ہے اور دوسرے سوالات وہ جن کا جواب ہاں یا نامے نہیں دیا جا سکتا جن سوالوں کا جواب ہاں یا نامے دیا جا سکتا ہے ان کے لیے حروف استفام استعمال ہوتے ہیں جو کہ حمزہ اور حل ہیں اور ان کے جواب میں نام یا لا کہا جاتا ہے. جبکہ دوسرے سوالات جن کا جواب ہاں یا میں نہیں دیا جا سکتا ان کے لیے اسمائے استفام استعمال ہوتے ہیں اور اسما آپ کو پتہ ہے جملے کا پارٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے نا جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتے ہیں لہذا ہم دیکھیں گے آج کہ جو اسمائے استفام ہیں جملہ فیلیا میں کیا پارٹ ہم نے جملہ اسمیہ میں انہیں پارٹ بنایا تھا میں نے آپ کے سامنے دونوں آر رکھی تھی کہ کچھ نے انہیں مفتا بنایا ہے کچھ نے انہیں خبر بنایا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ فیلیا میں اسماعی استفام کیا بنتے ہیں پہلی بات آپ نوٹ کریں کہ جملہ <متحد> <جمعی متحد> فیلیا میں اسماعی استفام آپ کو زیادہ تر مفول بن کر استعمال ہوتے دکھائی دیں گے ٹھیک ہے اسماعی استفام جملہ فیلیا میں کیا بن کر آئیں گے مفول بن کر آئیں گے زیادہ تر اور میں انشاءاللہ پروف کروں گا کہ مفول بنتے ہیں تو پہلا اس میں استفام ہم سامنے رکھ رہے ہیں جی وہ ہے ماں نوٹ کر لے کہ ماں جب جملہ فیلیا میں استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ آپ کو زا بھی لکھا ہوا ملے گا اکثر ماں زا صحیح ماں کے ساتھ ذا بھی لکھا ہوا ملتا ہے ماں از اکل ٹو ماں زا یا ماں زا ٹو ماں کوئی نئی چیز نہیں آگی میں سوال رکھ رہا ہوں اردو میں پوچھ رہا ہوں یا زیت اردو میں پوچھ رہا ہوں تو نے آج کیا کھایا تو نے آج کیا کھایا یہ کیا آ گیا نا یہ کوئی وہ سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نام میں دیا جا سکتا ہے نہیں نا کہ وہ کہے ہاں یا نہیں وہ جواب میں کوئی ناؤن بولے گا کہ میں نے گوشت کھایا میں نے روٹی کھائی میں نے بریانی کھائی میں نے پلاؤ کھایا ایسے نا پانی آ گیا نا اچھا اب ذرا غور کریں میں نے آج پلاؤ کھایا پلاؤ کیا کے جواب میں نہیں آ رہا پلاؤ کیا کے جواب میں ہے نا تو بتائیے جب آپ جواب دیتے ہیں میں نے آج پلاؤ کھایا تو پلاؤ مفول نہیں ہے مفول ہے نا تو اس کا مطلب ہے کیا مفول بن کر آ رہا ہے انگلش میں آپ کہتے ہیں وٹ شروع میں لیا ہے وٹ ڈیڈ یو ایٹ ٹوڈے ایسے ہے نا یعنی انگ میں کوشچ ہمیشہ شروع میں آتا ہے ہم نے جملہ اسی میں بھی یہی پڑھا تھا اردو میں شروع میں نہیں آتا تو آج کیا کھایا عربی میں شروع میں ہی آئے گا تو انگلش اور عربی سیم ہے اس حوالے سے اب میں اس کی عربی آپ کے سامنے لکھنے لگا کہ نے آج کیا کھایا اچھا جی تو نے کھایا کہ عربی بتائیں ذرا اکلتا آج الیوما ت نے آج کھایا کیا ماں ہے نا ماں ہے نا ماضا یہ کیا ہے نا مجھے بتائیے انگلش کی طرح عربی میں یہ شروع میں لگے گا نا بس اٹھا کے سے شروع میں لے جائے اور یہاں سے مٹا دیں کیا بن گیا جملہ یا زیا ما ذا اکل تل یوما ماضا اکل تل یوما تو نے آج کیا کھایا سمپل سا سول ہے ذہن میں بس یہ رکھ لیں کہ کوشچن ورڈ عربی میں شروع میں آتا ہے صحیح ہے نا اور نارملی مفول بن کے یہاں ت نے آج کیا کھایا تو جواب میں آپ کہتے ہیں جی اکل تو الما الزا چاول میں نے آج چاول کھائے اکلت تل یوما الزا <الْعَرُزَّة> <الْعَرُزَّة> کیا کے جواب میں آیا ہے ٹھیک ہو گیا نا جو کیا کے جواب میں آیا ہے نا اور وہ بن رہا ہو جملے میں وہی کون ورڈ بنتا ہے جملے میں سمپل سی سیپ کو ہے کہ ال ہم نے استعمال تو کیا لیکن جملے میں یہ کس حیثیت سے استعمال ہوا یعنی ظرف آیا نا تو ظرف کی کیا حیثیت ہے تو نوٹ کر لیں آپ اس کو کہ یہ جو ظرف ہے نا یہ بھی جملے میں متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے جس طرح مرکب جاری متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے نا اسی طرح ظرف بھی جملے میں متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے بس جملہ فیلیا میں اس کو اور ایک نام دیا جاتا ہے وہ میں انشاءاللہ جب مفائل خمسہ پڑھاؤں گا آپ کو پھر بتا دوں گا لیکن یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جملے میں ظرف جب استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسمیا میں بھی استعمال ہو سکتا ہے فیلیا میں بھی استعمال ہو سکتا ہے تو یہ کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے جملے میں یہ متعلق کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے بس یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں لکھ کے رکھ لیں ان کام آئے گا ٹھیک اوکے بس باقی اب یہ فوکس کریں اس پہ کہ کویشچن ورڈ آپ کا کیا استعمال ہو رہا ہے جملے میں ایز اے ایز مفول یعنی اس کو اگر آپ اینالائز کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے جی ماضا یہاں پر مفول ہے اور پہلے کیا کر رہا ہے مفول آپ کہیں گے اس لیے کہ ورڈ ہے اور ورڈ پہلے آتا ہے اکلتا فیل و فائل ہے اور متعلق ہے ٹھیک ہے فیل فائل متعلق اور مفول جملہ فیلی کلوز ہو گیا جملہ آپ کا اوکے. میں سوال کرتا ہوں فروخ سے فروخت ماضا شریفتا مازا شریفتا تو نے کیا پیا ہاں آپ نے جواب دینا میں کو جواب دیتا تو آپ نے جواب دینا ہے میں نے ٹھنڈا پانی پیا ٹھنڈا آپ نے پڑا ہوا جب کاوا اور چائے ٹھنڈی تھی بارد ٹھیک ہے نا जवाब देना मैंने ठंडा पानी पिया जी शाबाश शरीफ अल अल क्या करेंगा अल, अल मा अल बारिदा शरीफ मा अल बारिदा मैंने ठंडा पानी पिया में तो بن کے آر. یعنی دیکھیں جو چیز آپ نے پی مفول بن رہی تھی نا تو کوئسن میں بھی وہ مفول بن کے ٹھیک ہے نا حسن رہی ہے من اردو میں آئے ذرا میں سوال کرتا ہوں شہباز صاحب مجھے بتائیے شہباز آپ نے کس کو مارا آپ نے کس کو مارا کس کو کس کو مارا جواب دیتے ہیں آپ میں نے زید کو مارا زید کیا ہے جملے میں مفول تو اس کا مطلب ہے یہ جو کس ہے یہ بھی مفول بن کر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یا زید اے زید من زربتا من زربتا زرفتا تو نے مارا کس کو من من اٹھا کے میں نے شروع میں رکھ دیا من زرفتا نے کس کو مارا وہ جواب دے گا زربت زیدن میں نے زید کو مارا معاویہ من نصرتا نصر تو نے کس کی مدد کی آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے ایک فقیر کی مدد کی تو فقیرن. ایک فقیر کوئی فقیر تھا نسر تو فقیرن. میں نے ایک فقیر کی مدد کی ساکب آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی نسر تو ابنا زید میں نے زید کے بیٹے کی مدد کیسا اس کے لیے تو آپ وہی یاد رکھ لیں اب فیل میں آ رہے ہیں نا کئی فا فا ربو کا بیل تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا کیسا کیا تو آپ کہیں گے بہت اچھا کیا ٹھیک ہے بہت برا کیا فیصلوں میں آ گیا آگے اینا کہاں ایئی دن الما ہاں جی زید آج کہاں گیا کہاں گیا کیا جواب دیں گے زہاب یعنی خبر ہے کہ آج مسجد گیا خبر ہی ہے نا میں کہنا چاہتا ہوں آج زید اپنے دوست کی طرف گیا آج زید اپنے دوست کی طرف گیا تھوڑا سا عراب کا فرق ہے الما زہاب الا کے بعد مجرور آئے گا صدی کی ہو کہ ہی الا صدی ہی اپنے دوست کی طرف کیا زہابا صدی کی ہی وہ اپنے دوست کی طرف کیا متا اور ایانا کب کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ متا سے عام خاص دونوں طرح کے سوال ہو جاتے ہیں ایانا سے خاص سوال ہوتا ہے تو یہ کوئی خاص سوال تو نہیں ہے کہ جی زیاد کب گیا خاص سوال تو نہیں ہے نا تو اینا کے ساتھ نہیں کریں گے متا سے کریں گے متا زہابن متا صحاب وہ کب گیا پرو دینا ہے. وہ مغرب کی نماز کے بعد گیا وہ مغرب کی نماز کے بعد گیا شابش شابش سلاب دل مغرب مغرب کی نماز کے بعد کیا اگر حسن وہ زہر کی نماز سے پہلے کیا ہوتا تو ہم کیا جواب دیتے زہر کی نماز سے پہلے قبلہ سلا زہری ٹھیک ہے قبلہ قبلہ زہری بھی کہہ سکتے ہیں قبلہ سلاط زہری بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی بات کے بارے میں آپ کو بتایا معنی میں استعمال ہوتا ہے مذاف ہو کے آتا ہے مرفو دو پیش کے ساتھ منصوب دو زبر کے ساتھ اور مجرور دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو کہ مذاف ہو کے آتا ہے تو مرفو ایک پیش آئے گی منصوب ایک زبر آئے گی اور مجرور ایک زیر آئے گی ٹھیک ہے فروخ میں سوال کرتا ہوں سر سوال میں ہو کے میں کہتا ہوں تم نے آج کون सी سورت پڑھی تم نے آج सी سی سورہ پڑھی اب یہ کون سورت مفول ہے نا تم نے پڑھی کون سورت تو اس کا مطلب مفول کے طور پہ یہ آئے گا لیکن آئے گا شروع میں اور مذاف بن کر آئے گا تو میں سوال کروں گا گا نا Okay, منسور زبر کے ساتھ آئے گا ظاہر بات ہے ایا سورت اناف لے علی گیا کراتا اورت ان کراتل یوما نے آج کون سی سورت پڑی ہاں جی جواب دے دیں اب جواب دیکھتا ہوں میں کس کس کا صحیح ہوتا ہے جی زہیب سوری کرا اس نے پڑھی میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کون سے پڑھی آپ کے اس نے پڑھی بش یہی فرق کرنا ہے نا ہم نے ہاں ہم نے پڑھی ہاں کراتو علیما کراتو سورتل سورتل کافی منصوب کیونکہ مفول ہے جس کو پڑھا جائے مفول ہی ہوگا نا تو الیوما کراتو سورت ال کافی ایک, ایک جملہ بول دیں سب سارے اسی طرح کوئی ایک سورت کا نام مختلف لے کے ٹھیک ہے سارے سورت کاف نہ پڑنے آج کوئی سورت بھی چینج کریں آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی سورتیں جو ہیں وہ مرکب اضافی کی صورت میں ہیں ان کے نام جی ہاں الیوما کراتو سورت الاتوا کراتو سورت الامی الوما کراتو سورتھ جی الْيومَ سورتل, اے, سورتل, اے, سورتل, اے, س... <تصفح> چلے ذرا نام لینا بولے تو بکراتی سورت البراتی گائے کی سورت جی عمیر الخلاسی منسوخ جی اسماعیل سورت ال جی ماجد سورت الرحمانی سورت الرحمانی جی ہاں صاحب الوما کراتانی کراتو ہاں کراتو سورت الرکانی ماشاء جی ثاقب ناسی ویری گڈ تینی سورت ال سورت السری ماشاء اللہ ماشاء اللہ آج سے سوال کرتا ہوں ہل ہل فہمتا سورت السری ہل فہمتا سورت السری فہمتا کیا مطلب سمجھا کیا نے سوت السر کو سمجھ لیا نام فہم تو ہا فہم ہا میں نے اسے سمجھ لیا ٹھیک ہے نا صحیح ہے اس سے تھوڑا تھوڑا غور کریں گے تو بن جائیں گے ان اللہ تعالیٰ چلو میں تھوڑا سا راب کا مسئلہ ہوگا پھر بعد میں سیٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ انا کو بعد میں لے کے آتے ہیں کم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجھے جملہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کم لبتا کم لبستہ لبستہ تو ٹھہرا کتنا ٹھیک ہے کتنا عرصہ ٹھہرا کتنے دن ٹھہرا صحیح کم لبستہ تو وہ جواب دے گا لبست یو من دیکھ لیں ایک دن ایک دن او او کے معنی ہے یا بعد ایک دن کا باز یعنی ایک دن کا کچھ حصہ نہیں یہ ویسے اس میں کچھ کے لیے بولا جاتا ہے یہاں پر چونکہ مفول کے طور پہ آ رہا ہے نا اس لیے ہم بول رہے ہیں اس کو لب اس تو یومن او بادمن ہے تو منصوب منسوخی لکھا ہو ہاں یہ مزاح مزاح فل ہے یار ہاں الف لگا ہوا تھا نا الف نام لگا ہوا تھا اب یہ ایک دن سمپل یومن ایک دن اس کے معنی آج کے نہیں ہے نا آج کا الما ٹھیک ہے یہ فرق ہے نا لیمہ کیوں لیمہ کزبتا لیمہ کزبتا تو نے جھوٹ کیوں بولا ٹھیک ہے اب یہاں کے ہماری اردو عربی سب ختم ہو جائے گی میں نے جھوٹ نہیں بولا یہ تو کہہ سکتے ہیں نا میں نے جھوٹ نہیں بولا ماں کزب تو ٹھیک ہے ماں کزب تو میں نے جھوٹ نہیں بولا اب صرف ایک فیل ہم لگائیں گے سارے اسما کے ساتھ اسی فیل کو استعمال کر کے سارے جملوں کی پریکٹس کر لیتے ہیں بس یہ کر لیتے کلیئر ہو گیا نا ایک فیل استعمال کرتے ہیں سارے اسمائے استفام ہم ساتھ لے لیتے ہیں یہ ہم نے بنایا تھا جی ماضا والا ہی. مازا شربتا. ٹھیک ہے مازا شریفتا تو نے کیا پیا من زرپتا تو نے کس کو مارا یہ دو ہو گیا کئی خا ز تو کیسے گیا اینا زہفتا ایفتا تو کہاں گیا ہاں جی متا متا زہتا تو کب گیا اچھا اب ائون کے ساتھ بھی نہیں لگے گا تو کون سا گیا ہاں جی ہاں کون سے رستے سے گیا یہ کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں تو کون سے رستے سے گیا یعنی اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ مین ائی تریق انہ ٹھیک ہے نا کون سے رستے سے طریق رستہ کون سے رستے سے گیا اس کے بعد ہے جی انہ یہ بھی بالکل وہی مفو ہوگا انہ زہفتہ اس کا تو کیوں کر گیا یا تو کہاں سے گیا دونوں ایک ہی طرح استعمال ہوگا انہ زہفتہ اچھا کم ذہب تہ نہیں کر سکتے تو کتنا گیا وہ پورا گیا ٹھیک ہے اس کے لیے وہی ہم کم لبستہ قرآن مجید والا تاکہ نا آپ کو یاد رہیں گے کم لبستہ تو کتنا ٹھہرا کیوں جب گیا تو پھر یہی سوال کیا کتنا ٹھہرا وہ کہہ گیا جی لبست یومن او بازا یومن مجھے خود نہیں یاد ایک دن ٹھہرا تھا کہ یہ جواب ہم دے چکے ہیں اب ایک ایک جواب اس کا ان سوالوں کا دے دیں ایک جواب بس اور اس کے بعد پھر ہمارا ماضی گزر گیا ٹھیک ہے فعل ماضی عذاب ہے جی جس سے سوال کروں گا اس نے جواب دینا ہے اور پراپر جواب دینا ہے صحیح بول بولنا ہے یہ سارے سوال لکھے ہوئے اور ان کا جواب دینے کی کوشش لیا ہے یا زیب ما ذا شریفتا الما, الما, الما ہاں الماء شریف تو الماء الباردا میں نے ٹھنڈا پانی پیا مزہ من کو مارا یا آصف کیسے کیا گیا میں گاڑی پہ گیا ٹھیک ہو گیا شہباز صاحب ائی نا زہبتا ذہب زہبتو لاہور میں لاہور گیا ماشاءاللہ اللہ بالکل ٹھیک ہے ماجد صاحب متا زہبتا متا سمجھ آ گیا نا تو تو کب گیا؟, گیا تو کب گیا پہلے تو آپ جائیں نا زہبتو چلے گئے اب کب جانا چاہ جا رہے ہیں بتائیں کیونکہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جائیں سلا باد, باد, باد سلا زہری زہر کی نماز کے بعد معاویہ من ایہی ہی تریقن زہبتو من تو ٹھیک ہے آپ ایسا کریں نا اس کو کہیں کہ قریب والا رستہ تو میں قریب والے رستے سے کیا یہ اس کا مطلب اسی پہ جال دیں کہ تمہیں پتہ ہے نا قریب اور دور والا کون سا ہے اس کو چھوڑ دیں ان شاء اللہ اور فروخ لما ذہتا تو کیوں گیا آپ چلے میں آپ کو اردو دے دوں کر لیں گے نا آپ کہیں میں اپنی ماں سے ملنے گیا میں اپنی ماں سے ملنے گیا لی زیارتی امی اپنی ماں کی زیارت کے لیے ہے لکھا لی لی شرشور بل مائے شربل مائے یعنی اب یہ نا آپ مصدر لا رہے ہیں اصل میں ملنا پینا کھانا ٹھیک ہے مصدر اب مصدر کے لیے آپ کو جو ہے نا ویکیبلری یہ سے کنسلٹ کرنی پڑے گی اس لیے یہ لفظ میں نے اسے دیا کہ یہ اکثر استعمال ہوگا آپ عام طور پہ کر سکتے ہیں اس کو اسی لیے زیارتی امی اپنی ماں کی زیارت کے لیے اپنی ماں سے ملنے کے لیے یعنی زیارت ملنا ہی ہوتا ہے ٹھیک یعنی اکثر ہم کہتے ہیں, ملتے ہیں جو اہل آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں بندہ خوش ہو جاتا ہے یار زیادہ زیارت کے لیے وہ زیادہ مطلب ملنے آیا ہوں میں آپ سے یعنی عام بندہ کہے گا جی میں آپ سے ملنے آیا ہوں اور جو اہل علم ہوگا نا وہ کہے گا جی آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں تو ہم زیارت کے لیے سمجھتے ہیں پتہ نہیں شاید ٹھیک ہے نا کوئی خاص ہیں کہ ہم زیارت کرنے کے لیے ہیں تو زیارت مینس ملنا بس یہ ذہن میں رکھنا سبحان کے اللہ کا اشد اللہ الہ الا انتا استفرو کا اللہ